نبا با نہ چودہ نہ زیاد پندرہ پانچواں نہ بس چتر اتر چیز ساتواں الفتاب انفاق گرو یہ بارہ صورتیں ہیں اور ان میں اس اسماٹ قیامت ہے سورت قیامت میں ہے اور انسان تم اپنی حالت یاد رکھو تیرا کیا خیال ہے میں تم کو نہیں اٹھاؤں گا آیا سب انسان اللہ نجمہ نظام تمہارا کیا خیال میں تم کو اکٹھا نہیں کروں گا میں نے پہلا تک کو پیدا کیا ہے تو پھر بھی تم کو بیان پیدا کروں گا سورج انسان میں مثال لایا حالات آ الم انسان ہی نمت تم نہیں کہا میں نے موجود کر دیا اور جب تم یہاں سے جاؤ گے تو تمہارے حالات مختلف ہوں گے ایک اپرار کے ہوں گے اور ان کو دس مقامات دی جائیں گے ایک اچھا مقام دوسرا چشمہ اور تیسرا وہ او جنت میں ہوں گے ان پر گرمی سردی نہیں ہوگی ان کو توفتہ دی جائیں گے وہ بیوجات کریں گے وہ یتوف علیہ ملدان محل دوں گی ترقی پہلے قیامت میں تم نہیں تھا میں نے بھی تم کو بنایا اور پھر تم کو اکٹھا کروں گا سورت انسان میں تم پھر پیدا ہو گئے ہو جبکہ تم نہیں تھے اور تمہارا حالت ہوگی جنتوں جنت میں سورت مرسلاط میں دوسری جگہ کا بیان ہے سورت انسان میں مستقین کا بیان تھا ان کے مقامات دس اور سورت مرسلاط میں منکرین کے حالات کا بیان ہے لفظ دیگر دس لایا گیا ہے اے مجرم تمہارے دوست حالات ہوں گے ہلاکت ہے تمہیں ہلاکت ہے تمہیں